ان اللہ خیلین آ منو بے شک بات ہے کہ داخل کرے گا دا اللہ ایمانداروں کو جنہوں نے عمل اچھے کیے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں یو حل نفیحہ پہنائے جائیں گے بیچ ان جنات کے کنگن سونے کے آج تو لوگ کلابے ڈالتے ہیں حضرت علی کے نام کے پانچ کے نام کے اور مسلمان جو ہیں وہ کرتے ہیں دن قیامت کے اللہ جو ہے پہنائے گا اس کو موتیوں کے اور سونے کے کنگن لباس ان کا ہوگا بیچ ان باغات کے ریشا وہ ہدو علت تیے کون کیوں وا یہ وا کون سی ہے تعلیلیہ علت والی ہے کیونکہ دنیا میں ہدایت کیے گئے تھے طرف ستھر بات کے طیب من القول ستھری بات کون سی لا الہ الا اللہ خالص توحید الا طیب من القول معلوم ہو گیا کہ یہ جو توحید ہے یہ طیب ہے اور قرآن میں شرک کو کیا کہا گیا ہے خبیص مس و کالمۃن خبیسطن اب موحد اور مشرق میں ایک فرق تو یہ ہوا کہ موحد طیب ہوتا ہے اور مشرق خبیص ہوتا ہے اب خبیس کی خباصت جب جانور پہ لگے گی خبیص روحانیت ہی ہے نا جسم تو خبیص نہیں نہ ہو جاتا روحانیت خبیص ہے جب خبیص روحانیت کے ساتھ وہ ذبح کرے گا تو خبیس روحانیت کا اثر کس پہ پڑے گا جانور پہ تو وہ جانور بھی کیا ہو جائے گا خبیث ہو جائے گا اور جو طیب ہے یہ چونکہ اس کے اندر روحانیت اس کی چونکہ طیب ہے اس لیے ذبح کرتے وقت اگر وہ تکبیر زبان سے کہنا بھول بھی جائے تب بھی روحانیت تو اس کی کیا ہے طیب ہے نا اس لیے اس کی ضبی حلال ہوگی وہ حدو الاسرات الحمید اور اس لیے بھی کہ وہ ہدایت کیے گئے تھے طرف راستے الحمید اور تمام کار سازی کی صفات کا مالک جو ہے اس کے راستے کی طرف ان کو ہدایت کی گئی تھی اس لیے ان کو یہ انعامات مل رہے ہیں تیسرا شکوا ان الزین کا فرو تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی سدون سبیلّہ خود بھی نہیں مانتے وہ یسدونان سبیل اللہ اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور خاص طور پہ ول مسجد الحرام الزی جالنا ہو مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں وہ جس کو ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے برابر برابر چاہے وہ اعتقاف میں بیٹھنے والا ہو واد چاہے باہر سے آنے والا ہو نہ حق زیادتی کی تو گنجائش بھی نہیں ہے ہم نے مسجد حرام کو بیت اللہ کو تمام کے لیے برابر کا حقدار بنایا ہے مگر جو لوگ زیادتی کرتے ہیں پھر ومئی یورد فی ہے جو ارادہ کرتا ہے بیچ اس مسجد حرام کے کسی قسم کے الہاد کا ظلم کے ساتھ کسی قسم کا الہاد کرتا ہے مساجد سے روکتا ہے یا لوگوں کو بدزن کرتا ہے کہ اس مسجد میں داخل مت ہونا کسی قسم کا الہاد بھی کرتا ہے الحاد کا مانا ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا جس طرح لہد ہوتی ہے لہد ایک جانب پہ ہوتی ہے ایک جانب پہ مائل یعنی حق کے راستے سے جو مائل ہو کر دوسری طرف کا کوئی انگیخت پیدا کرے ہاں جی وہ اس ببا انال ابراہیم نزک ہم عذاب علیم چکھائیں گے ہم اس کو عذاب دردناک اب آ گئی دلیل نکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گویا ایک باب ختم ہو گیا اب دوسرا باب شروع ہے جس نے دلیل نکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جب کہ ٹکانا دیا ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کے مکان پر اور ہم نے یوں کہا کہ لا تشرک بھی ہے نہ شرک کرنا ساتھ میرے کسی قدر بھی اور ستھرا رکھو میرے گھر کو لکھتا افینا صواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے رکو سجود کرنے والوں کے لیے یہ مطلب نہیں کہ پہلے اس میں کچھ تلویز تھی اور اب نئے سرے سے حکم دیا جا رہا ہے تو جو ہے ابکائے فیل کے لیے ہے تہر امر ابکائے فیل کے لیے یعنی جس طرح پہلے پاک صاف ستھرا رکھ رہے ہو اسی طرح آئندہ بھی ستھرا ہی رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے النَّاس، اے ابراہیم یا اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا آئیں گے آپ کے پاس رجالن پیدل بھی والا کلرن اور اوپر ہر دبلے اونٹوں پر بھی یا نبن کل فجن امیک آئیں گے ہر دور دراز راستے سے فج مانا راستہ امیک مانا دور دراز لیشہدو منافع تاکہ وہ پا لیں دینی دنیاوی منافع کو اپنے لیے و کو رسم اللہ اور ذکر کریں نام اللہ کا جاپتے رہیں یہاں آ کے اللہ کا نام چند معلوم ایام کے اندر علامہ رضا کہم اوپر اس کے شکریہ کے طور پہ اللہ کا نام ذکر کرتے رہیں گے اوپر شکریہ اس کے جو چکھایا ہوگا ان کو اللہ نے یہ مفت کے ڈنگر جو ہیں ڈھور ڈنگر چار پائے ان کے لیے حلال کیے یہاں آ کے قربانیاں کریں گے کھائیں گے پیئیں گے فکلو منہا پر جب قربانی کرو تو کھاؤ ان سے و اطمولسا اور کھلاؤ تنگ دست محتاج کو بھی الباعث تنگ دست الفقیر محتاج سم القزو تفم پھر چاہیے کہ وہ حج کرنے والے حجات جو ہے سمل یق تفسحم دور کریں تفاس اپنا میل کچیل بال کٹوائیں ناخن وغیرہ کٹوا کے میل کچیل سے پاک ہو جائیں ول یو پھر احرام کی حالت نے اگر کوئی نظر وغیرہ مانی تھی تو اس کو بھی پورا کریں ول یتفو بل بیت اور پھر طواف کریں اس آزاد بیت اللہ کا عتیق کا معنی آزاد یا عتیق کا معنی پرانا بھی ہے یا عتیق کا معنی مقرر معزز بھی ہے سارے معنی صحیح ہیں زلے یہ تھی وہ باتیں جو ابراہیم سے کہی گئی تھی زہلے یہ باتیں تھیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہی تھیں بس آگے تحریمات اللہ کا بیان ہے دوسرے بعد میں وہ میں حُرُمَاتِ اللَّهِ اللہ اور جو تازیم کرے گا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی فہو خیر اللہ اندر ہی پس وہ بہترین رہے گا اس کے لیے اس کے رب کے پاس وہ لَكُمُ نقم النعام تحری عباد اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے سارے چار پائے سوائے ان کے جو سورت معدہ اور انعام میں پڑھی جا چکی ہیں اوپر تمہارے اللہ ما یوتلا علح اللہ ماں تول مگر وہ جانور جو پڑھے جا چکے ہیں سورت معدہ اور انعام وغیرہ میں علح اوپر تمہارے فج تانب من السان اب فج سے نیازاتے عباد بندوں کے لیے غیر اللہ کے لیے جو نیازیں دیتے ہیں یہ سب اشارے جا رہے ہیں ان چار حجا شکو کے اربا کے لیے فج تانبرجسا پس بچ کے رہو اس گندگی سے مین بیا جو گندگی ہونے والی ہے بتوں کی طرف سے مطلب کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر اللہ کے نام پر یا تھانوں پر ذبح کرنا شروع کر دو نہ وج تن بو اور بچ کے رہو جھوٹے سے بھی جھوٹا قول کیا ہے غیر اللہ کے لیے نام زد کر دینا کسی جانور کو یہ بکرا ہمارے بڑے پیر صاحب کا ہے یہ بکرا اما فاطمہ کا ہے یہ بکرا فلاں کا ہے یہ جھوٹا قول ہے اس سے بھی بچ کے رہو نفا اللہ اس حال میں بچ کے رہو کہ اکیلے ہونے والے ہو وہ تم خالص اللہ کے لیے غیرہ مشرقی نبی نہ شرک کرنے والے ہو وہ ساتھ اس کے وہ شرک بلّہ ہے تخویف شرک فیلی کے متعلق تخویف اور اس کی مثال جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ پس گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے پس اچک لیا اس کو پرندوں نے یا کھینچ کے لے گئی اس کو سخت ہوا ہی مکان صحیح اتنے سہی دور کے مکان میں جہاں اس کے چیٹڑے بھی اڑ جائیں زالے کا یہی حقیقت ہے واقعی جو شخص شرک کرتا ہے اس کا نام و نشان بھی اللہ کریم مٹا دیتے ہیں کیوں جو آسمان پہ آسمان کی طرف سے جو آدمی گرایا جائے نیچے آتے ہوئے اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہتا جو ہڈیاں ہڈیاں راستے میں اچھک لینے کے بعد جب یہ زمین پہ آئیں گی تو پھر اس کا بھی ذرہ ذرہ ہو جائے گا گویا کہ ایسے آدمی کا نشان بھی ختم ہو جائے گا معلوم ہو جو شخص شرک کرتا ہے اس کا اللہ کریم دنیا پہ نام مٹا دیتے ہیں آخری ملیا میٹ ضرور ہو جاتا ہے زالے کا یہ حقیقت ہے غلط بات نہیں ہے ومن شائر اللہ اب تحریمات اللہ کے لیے تاکیدی بیا وزم شاہر اللہ جو تعظیم کرتا ہے اللہ کے شیاروں کی تو وہ ویسے نہیں کر سکتا ہم خبر دیتے ہیں کہ وہی آدمی اللہ کے شیاروں کی تعظیم کرے گا جس کے دل میں تکوا ہو جس کے دل میں تکوا نہ ہو وہ کبھی اللہ کے شاعر کی عزت نہیں کر سکتا فعنہ منتقل کو لو فیٰ منافع مسما اور تمہارے لیے بیچ ان کے بڑے بڑے نفع ہیں ایک مدت مقرر تک کے لیے سما مہیل بیت العتیق پھر یہ بھی سن لو کہ قربان گہ ان جانوروں کی وہ بیت العتیق ہے وہاں بیت اللہ پہنچنے کے بعد ہی ان کا مذبع آپ کو معلوم ہوگا اب تاکیب بھی جملہ ہے نیازات اللہ کے لیے ولکل کل جعلنا منسکن ہر جماعت کے لیے ہم نے بنا دیا ہے قربانی کا قانون منسکن تاکہ ذکر کریں وہ اللہ کا نام اوپر اس کے جو چکھایا ہے ان کو اللہ نے یہ مویشی اور دنگر فعلہ حکم اللہ واحد اب نتیجہ یہ نکلا سمرا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارا اللہ ایک ہی علاح ہے فلاح اسلم بس اسی کے لیے ہو جاؤ اور ایک تمہارا بال بھی کسی غیر کے لیے نہیں ہونا چاہیے فلاح اسلم بشارت اور آپ مبارک دے دیجئے ان مٹ کے رہنے والوں کے لیے المخبتین جو مٹ مٹ کے اللہ کے دربار میں رہتے ہیں وہ لوگ جب یاد کیا جائے نا اللہ تو وجلت کلوب کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اوپر اس مصیبت کے جو پہنچ جائے ان کو اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو اور اس رزق سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے رہ جاتے ہیں اب ان لوگوں کے لیے آپ بالکل مبارک دے دیجئے کہ ایمان کی حالت کے بعد ان کا یہ حال ہے ولبھنا جل شاہر اللہ یہاں سے پھر مسئلہ نیازات اللہ اللہ کی نیازیں اونٹوں کی قربانی بطور تاکید کے ول بدھنا اور اونٹ بنایا ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کے شیا تمہارے لیے ان کے اندر بہتری ہے فض کو رسم اللہ اللہ ثواب پسی نام لو اللہ کا اوپر ان کے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہو کھڑا کر کے یہ ثواف کا جو لفظ ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ سیدھے برابر ہو جائیں اونٹ جب کھڑے ہو کر مگر اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے کھڑا کرنا یہ شرط لازمی نہیں صرف افضلیت ہے اور اس افضلیت میں گائے اور اونٹ دونوں کا ایک ہی حکم ہے گائے کے لیے بھی افضلیت اسی میں ہے اگرچہ ضروری نہیں ہے اونٹوں کا حکم جو ہے وہی گائے کا حکم بھی ہے اور بیل کا حکم بھی وہی ہے بہتر یعنی افضلیت یہ ہے کہ ان کو کھڑا کر کے ذبح کرو اور اگر افضلیت پہ عمل نہ بھی ہو تو حرج کوئی نہیں فضا وجب جنوب جب ٹک جائیں ان کی کروٹیں ان کی پیٹھیں جب ٹک جائیں یعنی بالکل زندگی ان کی ختم ہو جائے فکلو میں پھر کھا لیا کرو اس سے اط ام القان اور بے شک کھلاؤ اس کو جو کنات کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ول موتر جو حاجت مندی کا اظہار کر رہے جو اپنی حاجت کا اظہار کر رہے ہیں ان کو بھی کھلاؤ اور جو شرم کے مارے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں وہ اظہار ہی نہیں کرتے اپنی حاجت مندی کا ان کو بھی خود کھلاؤ کزال کا سخر ہی ہم نے تابع کر دیا ہے ان اونٹوں کو تمہارے لیے لہم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اب درمیان میں ایک ضمنی بات آ گئی لئی او سنو ہرگز نہیں پا سکتے اللہ کو ان قربانیوں کے گوشت اور نہ ان کے خون لیکن حاصل کرے گا اللہ کو تو تقوی کرے گا جو تمہارے دل میں ہوگا اس لیے اپنے دل میں تقویٰ توحید پیدا رہا لکم یوں ہی ہم نے تابع کر دیا ہے ان کو تمہارے لیے لے اللہ کب الدا کم تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اوپر اس کے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے اتنے بڑے اونٹوں پہ تمہیں قبضہ دیا ہے اتنے بڑے بڑے حیوان اور ڈنگروں پہ تمہیں قبضہ بھی دیا ہے پھر ذبح کرنے کے ذریعے حلال بھی کر دیا ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ اللہ کی رضا تم تلاش کرو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی خوب بیان کرو جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جتنا اللہ کی نعمتیں تمہیں حاصل ہوں اتنے زیادہ تم پہ واجب ہے اور فرض ہے کہ اللہ کی توحید پھیلاؤ کائنات میں لہ تو کب اللہ علامہ ادا کم اسی لیے اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تاکہ تم اللہ کی توحید کے اندر ذرہ برابر بھی خاموشی اختیار نہ کرو ہاں جی وبشر المحسنین اور آپ مبارک دے دیں ان لوگوں کو جو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں اس لیے پھر دوسرے مقام پہ آتا ہے لکر تم لذیذ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا اب یہاں حال یہ ہے کہ جتنی نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو مولوی طبقہ اتنا ہی توحید سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں قانون تو یہ ہے کہ جتنا بھی نعمتیں اللہ کی زیادہ ہوں تو اتنا قدر اللہ کا توحید کا شکریہ ادا کرو زیادہ سے زیادہ مگر یہاں معاملہ الٹ چلتا ہے کہ اگر مال و دولت ایک مولوی پیر کے ہاتھ میں زیادہ لگ جائے تو وہ زیادہ ہی کلوز ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ دنیا کی دولت جو ہے اس کے اندر ہرس اتنا ہے کہ آدمی ساری کائنات کا مالک بن جائے تب بھی اس کے دل سے ہرس ختم نہیں ہو سکتا اس لیے نبی الحسن نے فرمایا تھا منحومان لا یشمان دو حریث ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے ایک دنیا دار اور دوسرا علم والا آدمی علم بھی جتنا آتا جائے جو شخص علم کا متمنی ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا کہتا ہے ابھی تھوڑا ہے ابھی تھوڑا ہے اور زیادہ حاصل کرو اور دنیا کا مقام بھی ایسا ہے کہ جب آدمی کے پاس زیادہ آ جائے تو وہ کہتا ہے ابھی تھوڑی ہے اور زیادہ جمع کرنا چاہیے مگر قانون یہ ہے کہ جو لوگ خلوص کے ساتھ اللہ کی نعمت کو کھا کے پھر اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں گویا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہے جس کے پاس نعمتیں زیادہ آ جاتی ہیں الٹا وہ خاموشی ساتھ لیتا ہے ایک مولوی صاحب ہیں ان کی چالیس ہزار روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے چالیس ہزار کیوں اس نے اپنے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھی لگا رکھا ہے خود بھی ہے کل سارا گن گنا کے چالیس ہزار اس کے باوجود رات دن تعویذ لکھتا ہے ابھی رزق کم ہے تھوڑا ہے وہ جناب قاضی اسمت اللہ صاحب ہے چا چالیس ہزار روپے تنخواہ ہے ان کی سارا ٹبر اور سارا خاندانی لپیٹ رکھا ہے تنخواہ کے بہانے پھر بھی کہتے ہیں کہ بیس ہزار یومیہ ہمیں آمدنی ہے ہم یہ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں تعویذوں کی آمدنی بیس ہزار یومیا سوموار کا دن خاص طور پہ ہوں قانون تو یہ تھا کہ نعمت اگر اللہ کی زیادہ ہو تو اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے اللہ کی توحید پہ اور زور دینا چاہیے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو الٹا تعویذ لکھنے شروع کر دیتے ہیں نعمت اللہ کی زیادہ ہو گئی تو الٹا شرک دکان کھول لیتے ہیں کتنی بے انصافی ہے پکی بات ہے کہ اللہ خود مدافعت کرتا رہ جاتا ہے ایمانداروں کی دھڑ کر کے اگر ایماندار آدمی صحیح معنی میں مومن ہے اللہ کی توحید پہ اس کو ایمان ہے تو پھر اگر اس کو کوئی دکھائے یا تنگ کرے تو اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کی طرف سے جنگ لڑتا ہوں حدیث میں بھی آتا ہے من آزال ولی بلحر بے او کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص میرے کسی دوست کو دکھانے لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کو اعلان جنگ کر دیتا ہوں کہ میں خود جنگ کروں گا تم سے یہ اس روایت کی یہاں تائید ہو گئی معلوم ہوا وہ روایت صحیح ہے ان اللہ پکی بات ہے کہ اللہ مدافت کرتا رہ جاتا ہے ایمانداروں سے ان اللہک اللہ عوان کفور تحقیق اللہ نہیں پسند کرتا ہر خائن کو جو خیانت کرے میری نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں کفور اور ناشکری کرتا رہے بِأَنَّهُمْ بے اعلان جہاد اور بشارت اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو یقاتل جن کے سر پر خام لڑائی مسلط کر دی گئی ہے یوکاتل کیوں باسبیا ان کو اجازت کیوں دی گئی ہے لڑنے کی چونکہ ظلمو وہ مظلوم ہیں اس لیے وہ لڑ سکتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی عزت بچانے کی خاطر لڑتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے وہ بھی شہید ہے ہاں اس لیے کہ اللہ کریم اس کو اجازت دیتا ہے کہ تو بالکل اب ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھا رہے بلکہ تو بھی لڑ حالانکہ لڑنا کوئی اچھا چیز نہیں مگر جب تیرے مظلوم آدمی کے سر پر لڑائی کو مسلط کر دیا جائے تو پھر مظلوم کے لیے حکم ہے کہ تو بھی ہاتھ باندھ کے مت بیٹھ تو بھی اپنی حرکت سے کام لے لڑائی لڑنا تیرا کام ہے باقی رہ گیا یہ کہ اگر لڑائی چھڑ گئی تو نتیجہ پھر بھی مظلوم کے ہاتھ آئے گا ظالم کے ہاتھ نتیجہ نہیں نکلے گا یہ قانون ہے کیوں اللہ جب اجازت دیتا ہے لڑنے کی تو اس کو مروانے کے لیے تو اجازت نہیں دیتا قانون یہاں سے معلوم ہوا نا اس دینا لزین اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کے سر پر لڑائی کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ وہ لڑے اب اللہ اگر اجازت دیتا ہے کسی کو کہ لڑو تو اس کو مروانے کے لیے تو نہیں دیتا نا اجازت وہ اس لیے دے رہا ہے کہ تو مظلوم ہے اب ہاتھ باندھ کے بیٹھنا تیرا کام نہیں حرکت کرنا تیرا کام ہے برکت میں ڈالوں گا تیرا ظالم اس کا ستیہ ناس ہو جائے گا اور تیری عزت بچ جائے گی اوزین للذین یقاتلون کیوں بے ان یہ بات سببیہ ہے جملہ تالی لیا ہے کیوں اس لیے کہ وہ مظلوم جو ہیں ان پہ ظلم کیا گیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرْهِمْ لَقْدِيرٌ اور یہ بھی ساتھ بات ہے کہ تاکیق اللہ ان کی امداد پر قادر بھی ہے اس لیے ان کو مروانے کے لیے نہیں اجازت دے رہا بلکہ ان کو چڑھانے کے لیے اجازت دے رہا ہے کہ تم چڑھ جاؤ گے ظالم پہ اور انشاءاللہ طالبان چڑھ جائیں گے ہاں الزین اخرجو مندیار حقم الزین اخرجو وہ لوگ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے ناحق حق اللہ ان یقولو رب اللہ ان کا قصور صرف یہی تھا کہ ہمارا اصلہ ہے تو صرف کیا ہے لا الہ الا اللہ, ہے اللہ ان یقولو رب اللہ ہمارا رب کون ہے صرف اللہ ہی ہے صرف ان کا یہی قصور تھا جس کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا اب یہ فرمایا جا رہا ہے وجہ مشروعیت جہاد جہاد کی مشروعیت کی وجہ لولا دف اللہ اگر نہ ہوتا مدافت کرنا اللہ کا لوگوں سے بعض کو بعض کے ساتھ لڑانے کے لحاظ سے اگر ایسا نہ ہوتا جب مظلوم ظالم کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ خود مدافعت کر رہا ہے مظلوم اگر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے تو اللہ اس کی مدافعت نہیں کرتا مدافت اس مظلوم کی طرف سے ہے جو خود بھی لڑنے کے لیے تیار ہو کہ یہ میرے دین کا اور مذہب کا دشمن ہے میں دشمن کے سامنے ضلعت کی موت نہیں مرنا چاہتا اس لیے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھ رہا بلکہ وہ بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر یا ڈنڈا سوٹا لے کر وہ بھی شروع ہونے والا ہے اب اللہ فرماتے ہیں یہ میں اس کی مدافعت اب کروں گا کیوں خود جو کچھ اس کی وسعت تھی اس نے حرکت کی ہے جہاں تک یہ نہیں پہنچ سکے گا تو میں خود اس کی مدافعت کروں گا اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض کو بعض سے جب میں لڑواتا ہوں تو اس وقت مدافعت میری ہوتی اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض کے ذریعے بعض کے ساتھ لہد مت سوا میں ہو تباہ ہو چکی ہوتی وہ خان وہ گرجے سلواتن عبادت خانے اور مسجدیں یوز کرسم اللہ جن میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے بہت سارا اچھا والا ین سر میں ین اور البتہ ضرور امداد کرتا ہے اللہ اس کی جو اللہ کی توحید کی امداد کرتا ہے ان اللہ ایک نصرت تو وہ ہوتی ہے نا اپنی پیٹوں پہ بسترے اٹھائے اور چل پڑے اللہ کے راستے میں چلو راستے کھول جائیں گے وہ نسرت نہیں نسرت یہ ہے من انصاری ادو اللہ اللہ کی توحید کے لیے نصرت کرنا یہ نصرت ہے ان اللہ اللہ کبی پکی بات ہے کہ اللہ البتہ بڑا مضبوط عزت والا ہے زبردست ہے اس کی طاقت کو کوئی طاقت پا نہیں سکتے اچھا یہاں اللہ کریم فرما رہے ہیں اگر اللہ بعض بندوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو کیا خانقاہیں بھی ختم ہو جاتی گرجے بھی عبادت خانے بھی اور یہ تو سارے یہود و نشارہ کے تھے کن کے تھے یہود و نصارہ کے تو اس کا بظاہر مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کریم وہ گرجوں کو بھی خان کہوں کو بھی عبادت خانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس کا یہی مطلب ہوا نا اللہ کے بہت بڑی کمزور مکھی ہے جیسے پوجنے والے کمزور ایسے ہی جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور زعفت طالب ذافلو وہ ان سے مانگنے والا تو, تو ویسے ہی کمزور ہے کہ ان کے سامنے کمزوری ظاہر کر رہا ہے اور جو مطلوب ہیں جن سے تو مانگ رہا ہے وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ مکی سے بھی کوئی چیز چھڑا نہیں سکتے ما قدر اللہ کا قدرئی شکوا ما قدر اللہ کا قدرئی ہا, ہا نہیں قدر کیا ان مشرکوں نے اللہ کا جیسے قدر کرنا چاہیے تھا ان اللہ لقوی الزیم تحقیق اللہ البتہ بہت بڑی طاقت والا ہے اور بڑا زبردست ہے اللہ یسطفی مین الملا کتر میں سوال کا جواب سوال یہ تھا کہ اللہ کے فرشت اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے نور سے جدا ہوتے ہیں یہ انسان ہے اس کا جواب ہے اللہ چنتا آ رہا ہے یستفی فیل مزارے ماضی استمراری کے معنی کے ساتھ اللہ یستفی اللہ چنتا آیا ہے فرشتوں سے رسول اور لوگوں سے جنات سے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا اور کسی ایسی مخلوق جو اللہ کے نور سے نور جدا ہو اس سے بھی نہیں اللہ کا پہلے دن کا یہ قانون ہے کہ چنتا آیا ہے من ملائے فرشتوں سے بھی رسول لوگوں سے بھی تاکیق اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے فرشتوں سے ایک جبریل تو نہیں سارے فرشتے اللہ کے رسول ہیں جتنے فرشتے ہیں اللہ کے رسول کسی نہ کسی کام کے لیے اللہ کریم ان کو بھیجتا ہے بارش کے لیے کھار کے لیے عذاب کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے تمام جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کے رسول اِن زمین وزیر یا جانتا ہے ان رسولوں کے آگے بھی اور پیچھے بھی توجا اللہ ہی کی طرف ہے لوٹ کے جانا تمام امور کا او ایمان والو ترغیب او ایمان والو ارک جھک جھک جایا کرو وس جدو موں کے بل گر جایا کرو یقین یعنی ودو ربا کو تمام آجریاں پھیلایا کرو اپنے رب کے سامنے وف عل الخیرا آجلیاں پھیلانے کے علاوہ کیا کیا کرو کیا, کیا کرو وف عل الخیرہ ہر اچھائی میں حصہ لیا کرو وف الخیر تفلے ہوں یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے وجا دفلاح کا جہاد ہی اور کوشش کرو اللہ کے معاملے میں جیسا حق کوشش کرنے کا جاہد فلاہ حق کا جہاد ہی کوشش کرو اپنی اللہ کی توحید کے معاملے میں جیسے حق کا کوشش کرنے کا ہو وج کیوں اس نے تمہیں چن لیا ہے ما جا علیہ کم فی دین اور نہیں بنایا اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی تنگی والی بات تو نہیں کیوں تمہارا یہ فطرتی دین ہے گھروں کی دین ہے جب گھر کی چیز ہو اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا ملتا ابھی کم ملتا نصب ہے اس پہ ملتا اس کو کہتے ہیں نصب خصوصیت کی نصب ہے یعنی خاص طور پہ اللہ دکھا رہا ہے اور تم اتنے بڑے آدمیوں کی اولاد ہو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی توحید کو خوش روی کے ساتھ قبول کرو اور پھیلاؤ ملتا ابھی میاں یہ تمہارے باپ کی ملت ہے یہ توحید جو ابراہیم تھا اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے من قبلو قرآن کے نظول سے پہلے وفی حضا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام مسلمان ہے کیوں رکھا تمہارا نام لکون رسول علیہ کو کہ ہو ہے رسول گواہ تم صحابہ پر اور ہو جاؤ تم صحابہ گواہ دین حق کے سے لوگوں پر دین حق پر چلنے کی شہادت تمہارے لیے دے محمد الرسول رسول اللہ اور تم دین حق کے حق ہونے کی گواہی لوگوں کے خلاف دو کہ واقعی جو لوگ کہتے تھے کہ یہ توحید والا دین حق نہیں تم شہادت کے لیے تم تیار ہو جاؤ اور تب شہادت کے لیے تیار ہو سکو گے کہ تم اللہ کے دین توحید کو تنگی ترشی محسوس کیے بغیر پھیلاؤ بھی اور مانو بھی لکون اور رسول شہیدن علیکم تاکہ دین حق پر آپ کے ہونے کی شہادت کہ صحابہ واقعی دین حق پر ہیں اس کی شہادت دے محمد رسول اللہ اور آپ تمام کائنات کے مقابلے میں دین حق کے سچے ہونے کی شہادت دیں و تہدا الناس یہ دوسرا اللہ جو ہے نا دوسرا یہ اللہ مقابلے کا ہے پہلا اللہ جو ہے نا الحم والا یہ مقابلے کے لیے نہیں یہ مانست کے لیے ہے یعنی کسی کی گھر میں گواہی دینا دوسرا اللہ جو ہے یہ مقابلے کا ہے لوگوں کے مقابلے میں آپ شہادت دیں گے کہ واقعی یہ دین حق اس میں شک کی گنجائش ہے نہیں ہےکلو شوہدا <آلنَّاس> سوچ کے وفی حضا شہیدن الکم اے شہیدن لقم رسول جو ہو تمہارے دین حق پر ہونے کی گواہی دے تمہارے خلاف نہ تمہارے حق میں گواہی دے اور تم لوگوں کے مقابلے میں دین حق کی سچائی کی گواہی دو گویا معلوم ہو گیا کہ اصحاب رسول کو اللہ نے سپیشل اپنا گواہ بنا کے رکھا اصحاب رسول کی تھارٹی کیا ہے وہ اللہ کے کیا ہے گواہ ہے اللہ کے دین حق کی شہادت دینے والا جو ہے تو وہ صحابی رسول ہے باقی ساری کائنات جو مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں اللہ اپنا گواہ پیش کرتا ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ کو پیش کرتے ہاں جی فاکیم و چونکہ تم میرے گواہ ہو اس لیے سپیشل میرے گواہ رکھے ہوئے ہو تم لہذا قائم کرتے رہو نماز کو دیتے رہو زکوٰۃ کو سے ترسم باللہ اور قابو ہو جاؤ اللہ کو نہ چھوڑنا اللہ کو وہ تسم بلا ہو رہا اللہ کو کیوں ہوگا مولا کم وہی سرکار آئی ہے تمہاری فن مولا بہترین ہے کام بنانے والا فن منسی اور بہترین ہے مدد کرنے والا سورہ مومنون ہاں جی میں عرب